رحمانی انٹرپرائزز اب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ اللہ جل جل اللہ جل اللہ جل دونوں جہانوں کا خالق اور مالک ہے تمام کائنات اس کے کن کے ساتھ فیقوم ہے ہم اس مالک کے بندے ہیں وہ ہمارا مولا ہے داتا ہے کارساز ہے سے مانگے کہا جائے کی کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے اس مالک کے سامنے اپنی بندگی کا اعتراف شرمندگی اور آجزی اور ندامت کے ساتھ کرتے ہوئے اس کے احکامات اور اطاعت کے ساتھ زندگی کو گزارنے کا عزم کریں تو پھر زندگی بندگی کے ساتھ مل کر اصل کامیابی اس بندے کی جہاں قدم چومے گی وہیں اس پر رب دو جہاں کے فضل و انعامات کی بارش بھی ہوگی جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی اور پھر یہی بندگی حالات کی پرا گندگی آسائشی میں تبدیل ہوتے ہوئے طبیعت سے بے سکونی کا خاتمے کا سبب بھی تقبر درد دل کی دبا کر رکھا ہوں تو آئیے اس مالک کے لمبی سے مناجات کرتے ہوئے اپنی تمام بدعمانی اور نافرمانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے میں ہوں بس خطا مار تیرا فار عزت اور توقیر طلب کرتے ہوئے رشتے حلال اور اس میں برکت طلب کرتے ہوئے زندگی کے تمام دھاروں کو اس کی رضا کے مطابق گزارنے کا عزم کرتے ہوئے ہر گھڑی ہر آن اس احد سمد اور غنی ذات سے اس کے فضل کو مانگیں یہ جو سارے کون ہیں تیری عظمتوں کے نشان تو سمد تو ہی کی بیریا، تیری شان جل جل کیونکہ اس کا یہی فضل ہم کو اصل کامیابی کے زینے پر لا سکتا ہے تیرا فضل کیسا عظیم گے سبھی پہ لطف عیم ہے کوئی کیسا ہی ہو بھلا برا تیری شان اسی انداز فکر کو لے کر رب العالمین کی ربوبیت اور شان عظمت کو بیان کرتے ہوئے پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ سناخوا حافظ محمد اشفاق اپنی خاص اور پرکیف انداز میں مناجات اور ہمدے باری تعالی پر مشتمل پانچویں والیم میں تیری شان جل جلال کی ایمان آفرین سداؤں کے ساتھ پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہے ہیں تیرا بستے بیاں ہوا میرا عجز مولا ہوا ہے سبھی کو تجھے بقا تیری شان جل جلال جلالو ہے پنا سبھی کو تجھے بقا تیر شان جل جلارو تیری شان جل جلال جلارو تیر شان جل جلال جلارو رحمالی انٹرپرائز بھی اسلامی سال نو کا آغاز اس مبارک کاوش کے ذریعے کرتے ہوئے جہاں اپنی خوشبختی محسوس کرتے ہیں وہیں اللہ سے اس کی قبولیت کے بھی متمنی ہے کبھی بے بسوں کی فام کبھی محاسنوں کی زبان تو کبھی دل کے سوزے نہ اللہ، اللہ، جلد جلد اللہ ہمارے اس والیوم کے بینڈ ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر ایک چوراسی پہلی منزل کریم سینٹر زیب النساء اسٹریٹ صدر کراچی فون نمبر زیرو ٹو ون فائیو سکس سیون ایٹ اور مکتبہ بنوریا افشا ٹیرس شارع مفتی احمد الرحمن علامہ بنوری بن ٹاؤن کراچی فون نمبر زیرو ٹو ون